خلفائے راشدین کے تذکرے کے بعد تمام صحابہ کا تذکرہ کس پیارے انداز میں میرے امام کر رہے ہیں جس مسلمان, مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر تلت تلت اس نظر کی بسارت, بسارت پہ لاکھوں سلام, سلام جن کے دشمن جن پر لانت, لانت ہے اللہ کی, اللہ کی ان سب اہل احل احل محبت, محبت, محبت پہ لاکھوں سلام پیچھے بسارت کہتے ہیں نظر کو دیکھنے کو بینائی کو آنکھ سے دیکھنا یہ بسارت کہلاتا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کیا پیاری بات لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھا اس کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا یہ صحابی کی تعریف بھی ہے تو اس پاکیزہ نظر کو نظر سے دیکھنے والوں پر بھی لاخو سلام ہو کیونکہ جس نے پیارے آقا کو دیکھا گویا اس نے خدا کے نور کو دیکھ لیا صحابی جو بن گیا اس پر تو گویا سبحان اللہ جنت کے در کھل گئے اب پیارے آقا نے تو صحابہ کو ستاروں کی مانند فرمایا نا اسحابی کن نجوم فبی ام اکتم ان نظروں کی بات اعلیٰ حضرت نے ایک اور شیئر میں بھی بڑے پیارے انداز میں کی ہے سبحان اللہ خدا ان کو کس, شان, کس شان, شان سے دیکھتا, دیکھتا, دیکھتا جو آنکھیں ہیں محو لکائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ پر تمام صحابہ پر جنہوں نے محبت کی نظر سے ایمان کی نظر سے نبی پاک کو دیکھا ان تمام کی بسارت پہ لاکھوں سلام ان کی قسمت پر ہماری جانے قربان اور سبحان اللہ اگلے شعر میں لکھتے ہیں آلہ حضرت جن کی دشمنی اللہ کی دشمنی کہلائی جن کے دشمن پر لانت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام اب یہاں یہ اولیاء اکرام کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ولی سے دشمنی کرنے والے سے رب نے اعلان جنگ کیا اور جب ولی سے دشمنی کا عالم یہ ہے تو صحابی سے دشمنی کا عالم کیا ہوگا تو جتنے اہل محبت ہیں اللہ والے ہیں ان سب پر ہمارا لاکھوں سلام ہو ہمارے لاکھوں سلام ان تک پہنچے اور ہمیں بھی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ صحابہ اور اولیاء کی دشمنی سے باز آ جائیں کیونکہ جو ان کے بارے میں بوز رکھتا ہے اس سے رب نے اعلان جنگ فرمایا ہے الحمد ہمیں تمام اولیاء سے پیار ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہی اتنی پیاری ہیں کہ اولیا سے محبت کا درس بھی دیتے ہیں صحابہ سے محبت کا بھی درس دیتے ہیں اہلِ بیت کی محبت کے جام بھی پلاتے ہیں ان تمام محبتوں کے صدقے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہونا ہے حالہ حضرت کے دونوں اشعار کو سنیئے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام جن کے دشمن پر لانت ہے اللہ کی ان سب اہلِ محبت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا نظر اس نظر کی بسات پلا سلام جل کے دشمن اللہ کی جل کے دشمن پھو سلام صفا جانا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلا سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں مکانت کہتے اونچے گھر والوں کو اللہ اکبر یعنی نبی پاک علی سلاسلام کی قیامت تک آنے والی آل جو ہے ان پر ان اونچے شان والوں پر سلام پیش کیا جا رہا ہے پہلے اہل بیت اتحار خرفا راشدین کی بات کر لی صحابہ اور اولیا کی بات کی اب آنے والی تمام سبحان اللہ جو سادات کرام کی نسل ہے اعلی حضرت کو کیسی شاندار محبت ہے ایک اور شعر میں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا نا تیری, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آپ میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے سب گھرانہ اگلے شعر میں آرزت لکھتے ہیں ان کی بالا شرافت پہ آلہ درود ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام اچھا اس کے ذرا مشکل الفاظ سمجھ لیتے ہیں بالا کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں بلند کو اور شرافت کہتے ہیں بزرگی کو آلہ کہتے ہیں اونچے کو اور والا کہتے ہیں شان والے کو سیادت سرداری کیا شاندار اشارہ ہے امام اہل سنت گویا یہ لکھ رہے ہیں کہ ان سب کی بزرگی اور شرافت پر اور بلند و بالا ان پر درود ہو اور ان سب کی سرداری پہ لاکھوں سلام ہو یعنی اہل بیت اتحار سب پر سلام ان کی بالا سیادت پر لاکھوں سلام کیا خوبصورت انداز ہے کہ تمام پیارے آکا سے نسبت رکھنے والوں پر سلام پیش کیا جا رہا ہے دونوں اشعار پھر سنتے ہیں ایمان تازہ بھی کرتے ہیں اور یہ میسج بھی ہمارے لیے کہ اہل بیت اتحار سے تو پیار ہے ہی ہے آج بھی ہمارے درمیان جو سادات کرام ہوں ہمیں ان کا ادب بھی کرنا ہے ان سے محبت بھی کرنی ہے امام عشق محبت لکھتے ہیں اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ, شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام ان کی بالا لاخ شرافت پہ آلہ آل ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام اور جتنے شاہ کے ان سب لے مکانت پہ لاکھوں سلام بالا شراہ پت تیا نا کی بالا شرابت درو ان کی بالا, بالا, بالا سیاد پلا سلام صفا جان رحمت مت سلام شمیر بز میں ہدایت لام ہو سلام بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری کے ناظرین کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے ایک سفر ہے جو طے کرتے چلے جا رہے ہیں اہل بیار کا تذکرہ ہوا اور اب حاضری دینی ہے پیرا پیر پیر دستگیر سیدی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیوں نہ کچھ ایک اور طرز ایک اور انداز اختیار کیا جائے مل کر پڑھیں گے مصطفیٰ لاکھوں پلاسلا بٹ مٹ اسلامی بھائیو اب امام سنت چاروں اماموں کی طرف کیا پیارے انداز میں اشارہ کر رہے ہیں شافعی مالک مالت مالت احمد, احمد, احمد, امام احمد امام احمد حنیف, حنیف چار باغ, باغ� امام امامت امامت شافعی, شافعی سے مراد, مراد امام محمد بن ادری شافعی رحمت اللہ تعالیٰ امام حنیف سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مالک سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ احمد سے مراد امام احمد بن حمبل سبحان اللہ یہ چار خوبصورت شاخے ہیں یہ چاروں آئما ہیں کے اپ کہتے ہیں چار باغ امامت یعنی امامت کے جو یہ چار خوبصورت باغ ہیں جس کے گلشن اج بھی مہک رہے ہیں دنیا بر میں جتنے عاشقاں رسول یاد رہے چارو امام برحق ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے تمام عاشقان رسول الحمدللہ آپس میں بھائی بھائی ہیں देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے یہ چارو امام برحق اور ان کے پیروکار جو عاشقاں رسول ہیں یہ سارے آپس میں بھائی ہیں امام اہل سنت ان چارو پر کیا پیارے انداز میں سلام بھیج رہے ہیں مالک احمد امام چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام اور اب بات ہو رہی ہے پیران پیر پیر دستگی روشن زمیر کتب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی غوث اعظم امام التقا نکا جل شان قدرت پہ لاکھوں سلام تکا کہتے ہیں تقوی کو اور نکا کہتے ہیں طہارت کو جلوہ سے مراد مظہر ہے کیا پیارے انداز میں غوث اعظم کی بارگاہ میں یوں سمجھیے کہ حاضری ہے کہ بالخصوص سب بلیوں کے سردار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی جو تقوی اور طہارت کے امام ہیں اللہ تعالی کی قدرت اور شان کا مظہر کامل ہیں ان پر بھی لاکھوں سلام ہو علماء فرماتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے ان خوبصورت ہستیوں پر سلام پیش کیجیے شافعی, امام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام و تکا کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام امام حنیف شافعی شافع مالک احمد مدھی ماں میں نی پچا گیت پہلا کو سلام چار باغ ماں مت پہلا سلام ہو گھوسلام صفا جانے مت پیلا گھوسلام شمعے بز میردارت پیلا گھوسلا